تیرا دست جود دراز ہے تیرا تیرا, تیرا, تیرا, تیرا ہر آیا مت کلی ع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 انتہر رمضان المبارک تک اس پروگرام میں آپ کال کیا کرتے ہیں اپنے فقحی مسائل ہم سے شیئر کیا کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان مسائل کا حل آپ کے لیے پیش کریں اس کے علاوہ نعت کی فرمائش کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس نعت کی فرمائش کو پورا کیا جائے ایک موضوع کا تعین کر کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کی جائے آج جس موضوع کا انتخاب ہم نے کیا ہے بہت ہی نازک اور بہت ہی زیادہ زیر بحث آنے والا موضوع علم غیب عقائد کے حوالے سے جہاں عقیدہ توحید بنیادی حیثیت کا حامل ہے اس کے بعد عقیدہ رسالت کو عقیدہ توحید کے بعد بنیادی حیثیت حاصل ہے اسلام میں عقائد میں ہم دیکھتے ہیں کہ علم غیب کے حوالے سے مختلف رائے معاشرے میں پائی جاتی ہیں اور لوگ اس پر کلام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اول بات تو یہ ہے کہ ہم علم غیر کے حوالے سے ایک اللہ کے رسول کے حوالے سے انبیاء کے حوالے سے اولیاء کرام کے حوالے سے کیا خیال رکھنا چاہیے یہ ایک الگ مسئلہ ہے جو قرآن و سنت اور قرآن و حدیث کی روشنی میں حل ہونا چاہیے اور اس پر بات ہونی چاہیے اور ہمارے کنفیوژنس کلیئر ہونے چاہیے کہ ہمیں کیا تصور رکھنا ہے لیکن اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک شخص عام شخص کیسے اللہ کے رسول کے علم کے بارے میں جان سکتا ہے کہ ان کو فلاں چیز کا علم ہے یا فلاں چیز کا علم نہیں ہے یہ سارے تصورات ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں پتہ چلیں گے آخر اثرات السلام کو اللہ رب العزت امی بھی فرمایا امّی کی کیا بہانی ہے وہی سے کیا مراد ہے وہی فرمائی گئی اور قلب میں القا فرمایا گیا تو ان سب چیزوں کے ساتھ ہم علم غیب کے تناظر کو دیکھیں گے اور پھر اہم چیز یہ ہے سب سے بنیادی چیز کسی بھی مسئلے کو کسی بھی عقیدے کو سمجھنے کے لیے آ کر اصلاط السلام کے خصائص ان کے خصائل کو سمجھنے کے لیے بنیادی چیز یہ ہے دیکھیے مثال کے طور پر جب ہم پانی ہمیں میسر آ جاتا ہے تیمم باقی نہیں رہتا ہے اگر پانی موجود ہے تو پاکی پانی سے ہی حاصل کی جائے گی وزو پانی سے ہی کیا جائے گا اور تیمم نہیں کیا جائے گا بلا تشبیح ملا مثال جب قرآن اور حدیث موجود ہے تو ہم قرآن اور حدیث سے رابطہ کیوں نہیں کرتے ہم تعلق قرآن اور حدیث سے نہیں جوڑتے کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہم اپنی رائے کو فوقیت دیتے ہیں یا وہ چیز جو ہمارے ذہن میں پہلے سے راسب کر دی گئی ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسی کے حوالے سے توجیحات بنا کر پیش کرتے رہیں دلائل الٹے سیدھے بنا کر پیش کرتے رہیں تو آج علم غیب کا جو موضوع ہم نے متعین کیا ہے ہم قرآن اور حدیث سے رابطہ جوڑتے ہوئے قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ علم غیب اللہ رب العزت کو ہے یقیناً ہے اور کیا یہ علم انبیاء کرام کو بھی عطا کیا گیا یا نہیں عطا کیا گیا اور لیا کرام کو عطا کیا گیا یا نہیں عطا کیا گیا اس حوالے سے بہت ہی نازک موضوع پر انشاءاللہ بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو انشاءاللہ ہوگی اور مجھے یقین ہے مجھے امید ہے جس طرح اس سے پہلے ہم نے بہت سے عقائد کے حوالے سے مسائل کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی اور بہت سے لوگوں کی کنفیوژنس کلیئر ہوئی تو آج بھی قرآن حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ بہت سے کنفیوژنس اس ٹاپک کے حوالے سے بھی کلیئر ہو جائے گے آج جو شخصیات ہمارے درمیان, درمیان تشریف فرما ہے آپ کی بہت ہی جانی پہچانی ہر دل عزیز محبوب اور مرغوب شخصیت الحمدللہ میں جن کے لئے اس محبت اور عقیدت کا اظہار کیا کرتا ہوں کہ بہت ہی کم شخصیات اللہ حرب العزت نے ان بہت کم لوگوں کے ایسا فن عطا کیا ہے کہ جن کے الفاظ سماعتوں سے ہوتے ہوئے قلوب میں اترتے چلے جائیں حضرت علامہ مفتی محمد اکبر صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آپ کی ایک اور بہت جانی پہچانی ہر دل عزیز شخصیت اور اس ایوان کے مستقل ممبر ہمارے مہمان آپ کی بہت محبوب اور ہر دل عزیز شخصیت جنہوں نے بہت کم عرصے میں اپنی خوبصورت انداز گفتگو سے ہم سب کو اپنا گرویدہ بنایا حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب تشریف رکھتے ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عالم اسلام کی ایک ایسی ممتاز اور محترم شخصیت کہ الحمدللہ جن کی پچھلی چار دہائیاں آخر صلاحت السلام کے ذکر میں وقف نظر آتی ہیں بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ اور خوشبو جب آتی ہے تو وہ بتا دیا کرتی ہے اور اسے کسی بہار کو کسی خوشبو کی ضرورت نہیں ہوا کرتی الحمد پوری دنیا میں مسلمہ اور حکومت پاکستان نے بھی ان کے فن کو خراج تحسین پیش کیا اور انہیں صدارتی تمغہ حسن کردگی سے نوازا معروف عالم اسلام کے ممتاز محترم شناخوا اور لبیک ٹیلی ویژن کے چیئرمین چیف ایگزیکٹو جناب الحاظ صدیق اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے السلام علیکم ہیر و احباب کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی صدیق بھائی خاص طور پہ آپ کا بہت عرصے بات ہمارے پروگرام میں تشریف لائے بہت شکریہ افیکٹ صاحب غیب کیا ہے علم غیب کی تعریف کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم غیب کو لے لیتے ہیں پھر علم غیب کا انشاءاللہ عرض کریں گے جی غیب کا لغوی معنی تو ہوتا ہے کوئی بھی پوشیدہ چیز جی پوشیدہ امور کو پوشیدہ چیزوں کو غیب کہا جاتا ہے اور شرائن غیب اس چیز کا نام ہے کہ جسے آپ حواس سے خمسہ اور عقل سے نہ جان سکیں جی بلکہ صرف کسی کے خبر دینے سے وہ حاصل ہو ٹھیک جی ہوا سے خمسہ خمسہ عربی میں پانچ کو کہتے ہیں اور حواس حس کی جمع ہے ٹھیک سے مراد وہ قابلیت اور صلاحیت ہوتی ہے جس کے ذریعے آپ دوسری چیزوں کا علم حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک چونکہ یہ پانچ قسم کی قابلیتیں اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں اس لیے انہیں کہتے ہیں ہوا سے خمسہ ٹھیک اور وہ پانچ ہیں ایک دیکھنے کی قوت سننے کی سونگنے کی چکھنے کی اور چھونے کی ٹھیک ان پانچ ذرائع سے آپ کسی اور چیز کا علم حاصل کر لیتے ہیں صحیح اور عقل کے ذریعے بھی وہ چیز حاصل نہ ہو کسی کی خبر دینے سے حاصل ہو اچھا اس سے معلوم ہوا کہ جتنی ہماری یہ سائنسی ایجادات ہیں جن کے ذریعے ہم کسی پوشیدہ شے کا علم حاصل کر لیتے ہیں وہ علوم غیبیہ کے یا غیب کے تحت نہیں آئیں گے اچھا ٹھیک ہے ہم عقل سے اس کو حاصل کر رہے ہیں جیسے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ماں کے پیٹ میں معلوم کر لینا کہ ٹوئنز ہیں یا ایک بچہ ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو یہ معلوم کرنا چونکہ ایک آلے کے ذریعے ہے اور آلے کی ایجاد عقل کے ذریعے ہوتی ہے لہٰذا یہ بھی غیب کے تحت نہیں آئے گا اچھا اب مثال کے طور پہ ایک مثال لے لیتے ہیں ہم جنت ہے جنت کو نہ ہم نے دیکھا ہے نہ ہم نے اس کی آواز سنی نہ ہم نے اس کی خوشبو سے اس کو پہچانا نہ ہم نے اس کے ذائقے سے اس کو پہچانا نہ چھو کر اعلی صرف نبی کے خبر دینے سے ہمیں معلوم ہوا کہ جنت ہے وہ غیبی امور میں سے ہوگی صحیح کی, کی جس طرح مفتی صاحب نے تعریف کی ریب کی کتنی اقسام ہو سکتی ہیں اگر میں اس کو چاہوں کہ آپ انگلی پر گل کر ہمارے ناظرین بھی یہ جان لیں کہ غیب کی اقسام کتنی ہوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ تسلیم صاحب, صاحب مفتی صاحب نے بڑا تفصیل کا کیا اس میں اقسام کی طرف بھی اشارہ موجود دیکھیں کچھ چیزیں تو غیب کا معنی تو پوشیدہ چیز کو کہا جاتا ہے اور یہ بات کہ جو چیز وہی کے ذریعے پتہ چلتی ہے وہ غیب ہی ہوتا ہے وہی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا ہم جو چیزیں علوم حاصل کرتے ہیں مثال کے طور پہ حواس کے ذریعے یہ غیب نہیں ہوتے کیونکہ بغیر وہی کے حاصل ہوتے ہیں اس لیے جنت کا علم توزب کا علم ان کو کہا جاتا ہے غیب اور یہ غیب حقیقی کہلاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اس کی صفات کا اسی طرح قیامت کے حوالے سے یہ جتنا بھی میٹا فزیکل ورلڈ سے متعلق چیزیں ہیں ما مابادر تبعیات وہاں تک انسانی علم کی رسائی سائنٹیفکلی بھی اپنی سطح پہ بھی آواز کے طور پہ بھی نہیں ہوتی اس لیے ہم اس کو کہیں گے غیب حقیقی اور دوسرا ہوتا ہے غیب اضافی غیر اضافی اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ ایک شخص کے لیے غیب ہے دوسرے کے لیے نہیں ہے صحیح مثال کے طور پہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو مجھے یہ نہیں پتا کہ اس وقت حیدرآباد میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا لیکن حیدرآباد والوں کے لیے وہ غیب نہیں ہے تو بالکل اسی طرح جب ایک شخص کو کسی چیز کے بارے میں پتا ہو اور دوسرے شخص کی وہاں تک رسائی حاصل نہ ہو تو جس کی رسائی حاصل نہیں اس کے لیے غائب اور جس کی رسائے حاصل ہے اس کے لیے غیب نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں غیب اضافی ٹھیک یہ دو بنیادی اقسام ہم کر سکتے ہیں علم غیب کی بھی اقسام کی جا سکتی ہیں جہاں علم غیب کے اقسام اس حوالے سے کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اسے اللہ تعالی کی طرف منسوب کریں تو ایک قسم بن جائے گی اسے رسول کی طرف منصوب کریں یا اولیاء اظام کی طرف منسوب کریں تو دوسری قسم بنے گی ٹھیک جب ہم اللہ کی طرف اس کی نسبت کریں گے تو اسے علم غیب ذاتی کہا جائے گا ذاتی کا مطلب ہے کہ کسی کے دیے بغیر چیز کا حاصل ہونا ٹھیک کیونکہ اللہ کو علوم کسی نے نہیں دیے اس لیے اس کا جتنے بھی علوم غیبیاں ہیں وہ ذاتی کہلائیں گے ہم. اور رسول ہیں یا ان کے بعد اولیا نظام اور یا ان کے واسطے سے جو امتوں تک غیب کا علم پہنچتا ہے اسے کہتے ہیں علم غیب عطائی ٹھیک چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے ہوتا ہے اس لیے اس کو نسبت ہم عطا کی طرف کرتے ہوئے عطائی کہتے ہیں ٹھیک تو یہ دو ہم اقسام کر سکتے ہیں نسبت کے اعتبار سے کہ اللہ کا علم ذاتی ہوتا ہے اور نبی کا عطائی اچھا اس کو اتائی کہنے میں کوئی ایک خاصیت ہے یعنی اس طرح تو ہر چیز عطائی ہے یعنی انسان کو جو بھی کچھ ملا ہے وہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے علم ریب کے لیے عطائی کا لفظ استعمال کرنا کسی خاص معنی میں ہے جی ہاں یہ خاص وجہ سے ہے وجہ سے یہ ہے کہ اصل میں علم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے ٹھیک اور کلام نے شرک کے موضوع پہ تفصیل اس میں کلام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہو سکتی ہے ٹھیک اس طرح سے کہ جو بیان ہی صفت اللہ تعالیٰ کے لیے آپ ثابت کر رہے ہیں اگر کسی مخلوق کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں تو یہ شرک کا سبب بن جاتی ہے لہذا جب ہم نبی کی طرف علم کی نسبت کرتے ہیں اس پر مزید میں چاہوں گا کلام ہو اور تفصیل سے ہو ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم لوٹ رہے ہیں آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ اور کیو ٹی وی آپ کے لیے پروگرام پیش کر رہا ہے ماسٹر پینٹس کے تعاون سے ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام بلحم بھائی کون سا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں سر عامر علی بات کر رہا ہوں لاہور سے جی عامر علی صاحب کیا کہنا صاحب صاحب مبارک تو خیر یہ پہنچ ہے اب یہ کیا کہنا کہ یہ بہت مبارک ہو آپ کو یہ آپ لوگوں کو یہ پروگرام سارا ہی بہت مبارک ہے تو اس کے اوپر میں تو یہ کہوں گا کہ پروردگار آپ کو جزا دے تو ساتھ سات کے مفتی حکمت صاحب بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجیات کو بہت بلند کرے کیا انداز پایا ہے اور کیا غصول محفوظ اسلام کی شکت ہے ان پر تو بڑی خوشی ہوتی ہے ان کا انداز اور ان کی گفتگو سن کر دوسرے تمام دوسرے موضوع فائی بیٹھے ہیں علماء کرام اور نہ آسمان تو ان سب کو میری دعا یہ مبارک تو خیر کی ہو ٹی وی اور یہ لوگ یہ پروگرام یہ سب آلریڈی مبارک کی تو میرا کہنا یہ ہے کہ پرور ان سب کو جگہ دے دی سب لوگوں کے درجات بلند کرے غریب النواز کا سگوں ایک چھوٹا سا کر کے جانے ملنے والا سر تو سوال تھا کہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو پیش امام جو امامت ہمارا ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا یہ ساری نماز ہمیں ساری خود کو بھی پڑھنا ہوتی ہے اور دوسرا ایک بھائی میرے پاس بیٹھا ہے اس کا مسئلہ ہے کہ شادی کے لیے دونوں کزن آپس میں بہت رضامند ہیں اچھا لیکن دونوں کے پیرنٹس جو ہیں وہ آپس میں کی وجہ سے نہیں مان رہے تو پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کس حد تک بھی ان کی بات رکھ سکتے ہیں چاہے والدین کی ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ناظرین بات کر رہے تھے ہم علم غیر کے حوالے سے اور مفتی صاحب کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی جی مفتی صاحب جی آپ کا کوشچن یہ تھا کہ ہم عطائی کی طرف نسبت کیوں کر رہے ہیں کیا وجہ ہے تو اس لیے کہ علم اللہ کی صفت ہے اور اللہ تعالی کی صفت میں بے آنی اس صفت میں کسی غیر اللہ کو شریک کر لینا یہ شرک ہوتا ہے صحیح تو جب ہم علم کی نسبت نبی کی طرف بھی کرتے ہیں کہ نبی کو بھی علم غیب ہوتا ہے تو شبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہم نے اللہ کی صفت میں کسی کو شریک کر دیا صحیح اس جو شبہ شرک ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم یہ تقسیم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علوم جو ہیں وہ تمام کے تمام ذاتی ہیں اور نبی کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ ذاتی نہیں ہوتا یعنی हुँ. وہ خود اللہ تعالیٰ کی امداد کے بغیر عطا کے بغیر ان علوم کو حاصل نہیں کر سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے حاصل ہوتے ہیں صحیح. اور جب ہم یہ ذاتی اور عطائی کی تقسیم کر لیتے ہیں تو پھر شرک بالکل ختم ہو جاتا ہے شرک نہیں رہتا. ناظرین, نات شامل کرتے ہیں پروگرام میں ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہے عالم اسلام کے ممتاز و معروف محترم سلاخہ الحاج صدیق اسماعیل صاحب صدیق بھائی کیا سنائیں گے جب میں آ رہا تھا تو مجھے راستے میں ہی آج روپ سو کا ٹیلی فون آ گیا تھا کہ میں بھی فرمائش کر رہا ہوں اچھا سبھی رحمانی کی ناپ ہے تو میں انشاءاللہ وہ ناپ بھی پیش کروں گا ٹھیک اور ابتدا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت مبشو مبشو کے مبشو کلام سے جہاں جہاں بھی لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ حضور علیہ السلاط وسلام کی بارکاہ میں دروئے پاک کا نظرانہ پیش کریں <تصفح> نظرے مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اور صلا حضرت فرماتے ہیں دخل میں زبان تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اور اس شیر میں آنا حضرت فوادل بریلوی نے حضور علیہ الصلاۃ وسلام کے دو موجودوں کو بیان کیا ہے سبحان اللہ کہ اشارے سے چاند چیر دیا چھپے تمہارے لیے سباب چلے رے کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے رضا کی زبان تمہارے لیے زبا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مفتی صاحب جس طرح آپ نے فرمایا علم ذاتی اور علم, عطائی علم غیب عطائی کی بات جس طرح فرمائی قرآن مجید میں بارہا اس چیز کا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور سورہ نمل میں تو باقاعدہ فرمایا آپ فرما دیجیے کہ اللہ کے سوا جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ غیب کی بات نہیں جانتا ہے تو اس طرح یہ مطلقن یہ فرم دینا یہ تو اس طرح تو اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے سوا علم غیب کوئی نہیں جانتا ہے اس حوالے سے اتائی اور اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں ایک کالر شامل کر لیں پہلے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کون جی, صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں تسلیم بھائی میں محمد عثمان بات کر رہا ہوں لاہور سے جی عثمان صاحب سب سے پہلے تو میں ہمارے نات کو صاحب کو بہت بہت مبارک دیتا ہوں کہ وہ بہت عرصے بعد تشریف لائے اور بہت دیر بعد ان کی آواز سننے کو اس طرح سے لائف ملی جی, جی. اور مفتی کرام کو بھی السلام علیکم اللہ وبرکاتہ دوسرا مجھے یہ بات کرنی تھی کہ آج ہم بہت سارے فرقہ بازوں میں یہ بات دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یا تریف یا موضابط بیان کرتے ہیں تو وہ ہر بات کے اوپر اس چیز کو لے کے آتے کہ یہ شرک ہے یہ شرک ہے یہ شرک ہے ابھی آج ہم بات کر رہے ہیں علم گیب کے حوالے سے بے شک علم گیب جو ذاتی ہے وہ تو اللہ پاک کی ذات کے پاس ہے مگر کوئی ایسا علم کوئی ایسی چیز جو کہ سرکار مدینہ کے پاس نہ ہو جو ہم نے نہ دیکھی ہو مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم نے سرکار مدینہ کے حوالے سے اتنی چیزیں اور اتنی ان کے موجاد دیکھے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی علم اللہ پاک نے لوگوں کو دکھائے ہیں یا دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہمارا ذہن سوچ سکتا ہے اور سرکار مدینہ نے ان سب چیزوں میں سے یعنی کہ کون سے ایسا علم ہے جو کہ سرکار مدینہ نے نہیں کر کے دکھایا کون سی ایسی چیز ہے جو کہ آسمانوں کی حد تک اگر نظر اٹھاتے تھے تو جنت کے نظارے بتا دیتے اور اگر زمین کے اندر دیکھتے تھے تو قبر والوں کے حالات بتا دیتے پھر ہمارے کچھ لوگ فرقہ براتیت میں آگے تو ذرا ذرا سی بات اس چیز کیوں کرتے ہیں کہ یہ شرک ہے یہ شرک ہے جب مدینے والی سرکار نے خود فرما دیا کہ مجھے اپنی امت شرک کا کوئی بھی خطرہ نہیں ہے جی ہاں بالکل یہ تو گفتگو ہم کل پرسوں پرسوں کے پروگرام میں کر چکے ہیں اور ان علم غیب کے حوالے سے آپ کو آج قرآن و حدیث کے ان ہم بتائیں گے اور مفتی اس پر روشنی چالیں گے جی مفتی صاحب ہاں جو اس قسم کی بعض آیات کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متلقن بعض یعنی علم کی نفی کی ہے غیر اللہ کے لیے تو ہم ایک مزید تقسیم اس میں کرتے ہیں کہ انہوں میں نبی کے لیے جو ہم علم غیب تسلیم کرتے ہیں اس بات پہ کوئی بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام غیوب پر اپنے نبی کو اطلاع دے دی, دی ہے ٹھیک ہم بعض مانتے ہیں جیسے کہ انشاءاللہ اس کا ہم اسلامی عقیدہ بھی بیان کریں گے تو ان سے مراد وہ علوم ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کے ساتھ خاص رکھا ہے اور اس پر کسی کو اطلاع نہیں دی اب اس پر یہ کلام کہ کیا نبی کو اطلاع دی ہے یا نہیں دی ہے کیونکہ اس پر کوئی ہمارے لیے ثبوت موجود نہیں ہوتا تو کفے لسان کریں گے ہم خاموش رہیں گے اس کے اوپر کلام کریں گے. پرٹیکولر چیز کے بارے میں پرٹیکولر چیز کا آپ نہ کہیں کیونکہ ہم. وہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے نا کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کا علم اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ خاص رکھا ٹھیک ہے اور کیا اس پر نبی کو مطلع کیا یا نہیں کیا ہم چونکہ اس بات پر نا ہیں کہ نبی کو اس کی اطلاع دی گئی کہ نہیں دی گئی ٹھیک ہے ہم اس ظاہری نفی کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ بعض علوم غیبیہ ایسے ہیں جو اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ خاص رکھے کسی اور کو نہ فرمائے اچھا یہ ان کی طرف اشارہ ہے ان کی طرف لیکن اس میں تو بالکل مطلق آ رہا ہے انسان کیسے ایک سمجھ پائے گا اس میں تو بالکل مطلق ذکر ہے کہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے جی ہاں اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک ہی ای قرآن کی آیات باہم ٹکرا رہی ہوتی ہیں جیسے ہم نے کل بھی کلام کیا تھا ठीक. کہ بعض آیات سے نبی کے لیے علم غیب کا اس بات ہو رہا ہے جی اور اس آیات سے مطلقاً علم غیر کی نفی ہو رہی ہے جی تو پھر ایسے معنی اخذ کیے جاتے ہیں کہ دونوں آیات کا اپنے اپنے مقام پر معنی درست ہو جائے ٹھیک جی ہے کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تطبیق نہیں کریں گے موافقت پیدا نہیں کریں گے تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا یا تو یہ آیت درست ہے یا وہ آیت درست ہے یا یہ غلط ہے یا اللہ وہ غلط ہے یعنی کیوں کہ قرآن کی بات چیزیں دوسری چیز کی بظاہر نفی کر رہی ہوتی ہیں وہ نفی ہمارے قصور عقل کی بنا پہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے حقیقتاً وہ نفی نہیں ہوتی یہ حقیقتاً بہم آیات میں تعارض نہیں ہوتا ابھی ہمارا کام ہوتا ہے ہم اس تعارض کو اٹھائیں جو آپس میں ٹکرا بظاہر نظر آ رہا ہے اس کو ختم کریں لہذا جو آیات کریمہ نبی کے لیے علم غیب کا اثبات کر رہی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے پھر یہ تقسیم کی جاتی ہے جس میں مجبور ہو گئے کہ اگر ہم مطلق کہیں کہ نبی کو علم ہوتا ہی نہیں تو جن آیات میں نبی کے لیے علم غیب کا اثبات ہے وہ کہاں جائیں گی لہٰذا پھر ماننا پڑے گا کہ بعض علوم ایسے ہوتے ہیں جو اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ خاص رکھے بعض علوم پر نبی کو اطلاع فرمائی لیکن ایسا نہیں کہ وہ اگر علم نبی کو دے دیا تو اللہ کے پاس نہ رہا اسے پھر ہم تقسیم کرتے ہیں کہ اللہ کا علم ذاتی ہے نبی کا عطائی یہ تو ایک تصور ایک بالکل ہی الگ ہے کہ اللہ نے جو دے دیا وہ اللہ کے پاس نہ رہے یہ تو پھر ممکنات میں یہ تو یقیناً کوئی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم سر وعلیکم السلام جی تسلیم صاف صاحب جی بات کر رہا ہوں کون صاف اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں ٹنو محمد خان سے بات کر رہا ہوں طارق سرندی سر جی تارق صاحب سر پہلے تو مفتی صاحبان کو میری طرف سے السلام علیکم وعلیکم السلام جی سر مفتی اکمل صاحب اور مفتی عامر صاحب اور خصوصا جو آج آئے ہیں صدیق صاحب نعت صاحب हم تو हم یہ بڑے عرصے کے بعد ٹی وی پہ دکھائی دیے ہیں ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جی اور جی ان کی ناتیں ہمیں سر بڑی پسند ہیں اچھا اچھا बात بات یہ ہے کہ مفتی صاحبان نے جو یہ تبلیغ کا ایک نمونہ جو کیا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے زمانے میں جیسے تبلیغ کیا کرتے تھے ہر جگہ جا جا کر لیکن اب پوری دنیا میں جو مفتی اکمل صاحب نے مفتی عامر صاحب نے جو کام کیا ہے یہ کسی بزرگ یا اولیا تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بڑا کوئی ایسا کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے امین امین اور سر میں اس بات کو بھی آج کہنے میں کوئی اجسٹ نہیں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ بھی سر ایک قسم کے مفتی ہیں کیونکہ آپ بھی مفتی صاحبان کے ساتھ بیٹھے ہیں میں مفتیوں کا خادم ہوں میں آج سے آپ کو بھی یہ کال کروں گا کہ مفتی تسلیم صادری صاحب صاحب کی محبت ہے آپ کا یہ جملہ اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے کہ میں ہو جاؤں ایسا تھینک یو سر جی سر بھائی بہت شکریہ کال کرنے کا کال کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں گجرات سے بات کر رہا ہوں عبدالرحمان جی عبدالرحمٰن صاحب فرمائیے سب سے پہلے تو میں نے آپ کو شکریہ کہنا ہے کہ آپ نے صدیق صاحب کو بلوایا جی جی ہلو جی جی فرمائیے صدیق صاحب کو آپ نے بلایا اور میری فرمائش ہے کہ آ, مفتی صاحب کا پسند کا کلام جو ہے نا آپ صدیق صاحب کی آواز میں مجھے سنوائیے گا اچھا جو مفتی صاحب کو پسند ہو اچھا ٹھیک ہے اور बलब... اس کے بعد میں نے ایک سوال کرنا ہے ہلو جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے Uh, قلام جی کی ایک آیت ہے نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں اور برے مردوں کے لیے بری عورتیں تصویر بتا دیں اور ही دوسرا کھاریاں کی ایک مسجد کوسر مسجد ہے اس میں امام صاحب تراویاں پڑھا رہے ہیں ان کی داری سنت کے مطابق نہیں ہے کیا ان کے پیچھے تراویاں ہو جائیں گی اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بھائی بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام جی کون صاحب میں پروفیسر عبد الراؤف روفی بول رہا ہوں جی مکات المکرمہ جناب جناب روفی صاحب قبلہ کیسے ہیں آپ الحمدللہ الحمدللہ جی میں یہاں پر جب سے آیا ہوں لوگوں کی یہ کثیر تعداد مجھے انڈیا کی بنگلہ دیش کی ادھر سے سارے لوگ اتنی دعائیں دیتے ہیں کیوں ٹیلی ویژن کو جینے جی جی پوری ٹیم کو بے پناہ بے حد مبارک بہت شکریہ بہت شکریہ ہاں بڑی دعائیں ہیں ہر شخص آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے اور اس وقت بھی میں آپ کی ٹرانسمیشن دیکھ رہا ہوں صدیق اسم صاحب الحمدللہ اللہ موجود ہیں جی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی آواز میں ایسا و گزار دیا ہے ہم جتنا ان پر فخر کرنے کم ہے جی ہاں بالکل اور جتنے بھی مفتیان صحبان ہیں آپ کے سمیت لوگ آپ کے بارے میں پوچھتے ہیں مفتی احمد صاحب کے بارے میں پوچھتے ہیں ابو بکر صاحب کے بارے, <laughs> <laughs> بارے میں آپ نے روفی صاحب مفتی بنا دیا ہے سنا آپ نے بھی مجھے مفتی بنا دی ہے میں نے کہا آپ کے بارے میں بھی اور مفتیان صاحبان کے بارے میں بھی اچھا اچھا ٹھیک ہے لوگ بڑی دعائیں ہیں آپ کے لیے میں نے بھی الحمد للہ آب زمزم پینے کے بعد مقام ابراہیم کے سامنے حاضر اوف صاحب کے خلیلباد صاحب کے لیے پوری ٹیم کے لیے سب کے لیے دیپنا ہیں اللہ, قبول و منظور فرمائے اللہ آپ کو اس کا حاضر دے اور اللہ آپ کو خوش رکھے بار بار مکے اور مدینے کی حاضری کا شرف عطا فرمائے آپ کو بھی اور آپ کے بچوں کو بھی ان اے ٹو, اے بہت ٹو, بہت ٹو زی کو بھی میری طرف سے مبارکباد دیجیے گا بہت شکریہ ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یسین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم لوٹ رہے شام دی آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کریں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سر وہ میں نے اسماعیل صدیقی صاحب کی نام سنی تھی کس کی صدیق اسماعیل صاحب کے ساتھ ہاں جی جی جھومٹا میں مدینے کے دار اچھا ٹھیک ہے آپ کو سنوائیں گے کوشش کریں گے بہت شکریہ کال کرنے کا صدیق بھائی پسند مفتی صاحب کی اور آواز آپ کی چلو صاحب بھائی نے کہا جو نعت آپ کو پسند ہو میں نے صدیق بھائی سے کہ کون سے ایسی نعت ہے جس کو میں کہوں گے نا پسند ہے ماشاء اللہ نعت اتنے آ... آ... آ... نعت تو ویسے ہی بہت اچھی ہوتی ہے اور ان کی ادائیگی اس میں شامل ہو جائے تو ماشاءاللہ اور خوبصورت ہو جاتی ہے وا. میں بہت عرصے سے ہم تو شروع سے ہی ان کی نعتیں سنتے رہے ہیں. میں بہت بڑا فین ہوں ماشاءاللہ جو ان کو پسند ہو سمجھ لے میرے اوپر صدیق بھائی سُنائے جزاک اللہ سب سے پہلے تو میں ہمارے جتنے محبت کرنے والوں نے فرمائشیں کی عبد الف رفی صاحب نے ہرمین طیب سے فون کیا جا کا بھی بہت شکریہ مفتی صاحب نے بہت اچھا کلام کہا کہ کون سا ایسا کلام ہے کون سا ہے جو مجھے ناپ صحیح نات ناپسند ہوتی ہی نہیں صحیح اللہ میں تو مطلب کوئی ایسی ناد کا انتخاب کیجئے جو بہت سے لوگوں کو پسند ہو جو بہت سے لوگ سننا چاہتے ہو ایسی ناد کا انتخاب فرما لیجیے چلیں میں پروفیسر <ن, ن>, اقبال عظیم کیا بات مرحوم کے کلام سے منتخب اشار پیش کر رہا ہوں اور مسلم بھائی چند نعتیں ایسی عوام الناس میں مقبول ہوئی ہیں جیا کہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ ان نعتوں کی فرمرمائی کرتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ محفلوں میں ہوتے ہیں جی نظامت کرتے ہیں اور آپ کو اندازہ ہے تو میں اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے پروفیسر اقبال عظیم کی وہ نعت پیش کر رہا ہوں جو سب سے پہلی نعت ان کی میں نے گوا بڑی مدینے کا سفر ہے اور میں نمدید اور میں نمدیدہ نمدیدہ اور اقبال عظیم جو ظاہری بصارت سے محروم تھے اپنی ہر نعت میں اپنی بے نور راکوں کا تذکرہ کسی نہ کسی حوالے سے ضرور کیا ہے پیش کر رہا ہوں کا لر دیدالی لرزیتا اور ایک لر دورت شیر کی مدینے کس گی اور پروفیسر اقبال عظیم اپنی کیفیت پر ایک شیر فرما رہے ہیں کہ بسارت بسارت ہو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے پر مدینہ, مدینہ, مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادان دیدہ دینہ ہم نے ہے مگر دیدان اللہ ماشاء اللہ تازیم بات کر رہے ہیں ہم آج علم غیب کے حوالے سے اور بہت نازک موضوع گفتگو ہو رہی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں مفتی صاحب جس طرح ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ بہت ساری آیات میں یہ ذکر آیا اللہ رب العزت نے شاد فرمایا کہ غیب کو, کو کوئی نہیں جانتا تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ بہت ساری ایسی آیات بھی ہیں جس میں یہ ذکر آیا تو ہم دونوں آیات کو ملا کر ایک درمیان کا معنی نکالتے ہیں وہ آیات کون سی ہیں جس میں ذکر آتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو علم غیب ہے اللہ نے مطلع کسی کو فرمایا ہے جی ہاں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 اس میں اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی کی وما کان اللہ لیت لیکم الحیبی بلاکن اللہ یج تبی میں رسولی ہی اللہ تعالیٰ کی شان نہیں کہ وہ کسی کو غیب پر مطلع کرے مگر وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے چن لیتا ہے تو یہ آیت واضح طور پر بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عام آدمی کو ہر عام کو علم غیب نہیں عطا کرتا ہاں اپنے رسولوں میں سے کسی کو چن لیتا ہے علم غیب عطا کرنے کے لیے یہ بات واضح طور پہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالی علم غیب عطا کرتا ہے اس سے پہلے سورہ نمل کی آیت آپ نے پڑھی اس میں واضح طور پہ یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و کے سبا کون ہیں